پھر اللہ تعیٰ فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا کیوں نہیں تیرے پاس میری آیات آئیں تو تو نے انہیں جھٹلایا اور تو نے تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ مُسْوَدَّهَ فِي جَهَنَّمَ <لِّلْمُتَكَبِّرِينَ> اور آپ روز قیامت انہیں دیکھیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے منہ کالے ہوں گے کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا وَلَا هُم <يحزنون> اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اللہ انہیں ان کی کامیابی کے سبب نجات دے گا انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ خالق كل شيء وهو علا كل شيء وکیل اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہ ہے لہو مقالید السماوات والأرض والذین کفروا بآیات اللہ اولائکہم الخاسرون اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی چابیاں ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں قل اللہ اعبد کہہ دیجئے اے جاہلو کیا تم مجھے غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور بلا شبہ آپ کی طرف اور ان لوگوں مددب نبیوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے یہ وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عامال ضرور زائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے بل اللہ فاعبدوکم من الشاکرین بل اللہ فاعبدوکم من الشاکرین بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں وما قدر الله حق قدره والعض جميعا قبضتو یوم القیامة جميعاً قبضته يوم اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے اور قیامت کے دن ساری زمین اس کے مٹھی میں ہوگی اور آسمان بھی اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے وہ پاک ہے اور اس شرک سے بالا تر ہے جو وہ کرتے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے جواب میں فرمائے گا پھر جس کی وجہ عذاب کی ہولناکیاں اور اللہ کے غضب کا مشاہدہ ہوگا پھر حدیث میں ہے الکبرو بطار الحقی و غمۃ النس بحوالِ صحیح مسلم حدیث نمبر اکیانوے حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا کبر ہے یہ میں تقریری ہے یعنی اللہ کی تعداد سے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم ہے پھر مفیدۃن مصدر نیمی ہے یعنی فوز کامیابی شر سے بچ جانا اور خیر اور سعادت سے ہم کنار ہو جانا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پرہیز کو اس فوز و سعادت کی وجہ سے نجات عطا فرما دے گا جو اللہ کے ہاں ان کے لیے پہلے سے ثبت ہے پھر وہ دنیا میں جو کچھ چھوڑ آئے ہیں اس پر انہیں کوئی غم نہیں ہوگا جو دنیا میں وہ جو کچھ چھوڑ آئے ہیں اس پر انہیں کوئی غم نہیں ہوگا وہ چونکہ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہوں گے اس لیے انہیں کسی بات کا غم نہ ہوگا پھر یعنی ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی وہ جس طرح چاہے تصرف اور تدبیر کرے ہر چیز اس کے ماتحت اور زیر تصرف ہے کسی کو سرتابی یا انکار کی مجال نہیں وکیل بھی معنی محافظ اور مدبر ہر چیز اس کے سپرد ہے اور وہ بغیر کسی کی مشارکت کے ان کی حفاظت اور تدبیر کر رہا ہے پھر مقالد مقلید اور مقلات کی ہے یا اقلید کے خلاف یہ اقلیت کی خلاف قیاس جمع ہے بہوال فتح القدیر بعض نے اس کا ترجمہ چابیاں اور بعض نے خزانے کیا ہے مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے تمام معاملات کی باغ دوڑ اسی کے ہاتھ میں ہے پھر یعنی کامل خسارہ کیونکہ اس کفر کے نتیجے میں وہ جہنم میں چلے گئے پھر یہ کفار کی اس دعوت کے جواب میں ہے جو وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے کہ اپنے آبائی دین کو اختیار کر لیں جس میں بتوں کی عبادت تھی پھر اگر تو نے شرک کیا کا مطلب ہے اگر موت شرک پر آئی اور اس نے توبہ نہ کی خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو شرک سے پاک بھی تھے اور آئندہ کے لیے محفوظ بھی کیونکہ پیغمبر اللہ کی حفاظت و عصمت میں ہوتا ہے ان سے ارتکاب شرک کا کوئی امکان نہیں تھا لیکن یہ دراصل امت کے لیے تعریض اور اس کو سمجھاتا اور اس کو سمجھانا مقصود ہے دراصل امت کے لیے تعریض اور اس کو سمجھانا مقصود ہے پھر یقن آبودو کی طرح یہاں بھی مفعول لفظ اللہ کو مقدم کر کے حسر کا مفہوم پیدا کر دیا گیا کہ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرو پھر کیونکہ اس کی بات بھی کیونکہ اس کی بات بھی نہیں مانی جو اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے ان تک پہنچائی تھی اور عبادت بھی اس کے لیے خالص نہیں کہ بلکہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کر لیا پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کی بات بھی نہیں مانی جو اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے ان تک پہنچائی تھی اور عبادت بھی اس کے لیے خالص نہیں کی بلکہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کر لیا حدیث میں آتا ہے ایک یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہم اللہ کی بابت کتابوں میں یہ بات پاتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر زمینوں کو ایک انگلی پر درختوں کو ایک انگلی پر پانی اور فرا متبرا کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اور فرمائے گا کہ میں ہوں آپ نے مسکرا کر اس کی تصدیق کی اور آیت و مقدم اللہ کی تلاوت فرمائی بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر آٹھ حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو گیارہ محدثین اور صلف کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی جن صفات کا ذکر قرآن اور احادیث صحیحہ میں ہے جس طرح اس آیت میں ہاتھ کا اور حدیث میں انگلیوں کا اس بات ہے ان پر بلا کیف و تشبیہ اور بلا تعویل بلا قیف و تشبیہ اور بغیر تعویل و تحریف کے ایمان رکھنا ضروری ہے اس لیے یہاں بیان کردہ حقیقت کو مجرد غلبہ و قوت کے مفہوم میں لینا صحیح نہیں ہے پھر اس کی بابت بھی حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این ال مینیکو این مونوک العد مطلب میں بادشاہ ہوں زمین کے بادشاہ آج کہاں ہیں بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 4812 تفها وَن فيِي خَاف الصون فصعقَ م في السماواتِ وَ وَ في خَاف الصور فصعقَ م في السماواتِ وَما في الأض إَّ إلا م شَ الله ثمُمنُ فيِي خَافهِ أُخْرى فَإِذاهُ قامُ يظرون اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے بے ہوش ہو جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے پھر اس میں دوسری بار پھونکا جائے گا تو وہ یکا یک, یک کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے وہ اشروقیل بِنُورِ رَبِّهَا ابی الْكِتَابُ جن و شہد بالحق وهم لا يظلمون اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور عملوں کی کتاب رکھی جائے گی اور انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس سے اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس, اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے وَاصْقِ قَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے دربان ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے یا تمہاری اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں لیکن کافروں پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا اب چلتے ہیں آیات تفسیر کے طرف بعض کے نزدیک نقخہ فضا کے بعد یہ نقہ ثانیہ یعنی نفخہ ساک ہے جس سے سب کی موت واقع ہو جائے گی بعض کے نزدیک یہ نقہہ اولہ ہی ہے اسی سے اول اسی سے اول سخت گھبراہٹ تاری ہوگی اور پھر سب کی موت واقع ہو جائے گی بعض نے کہا ہے کہ کل چار نفخے ہوں گے بعض نے کہا ہے کہ کل چار نفخے ہوں گے نف خط الفنا نف خط الب نف خط الصاق اور نف خط القیام الب العلمین بحال عیسر الطفیر بعض نے تین بتائے ہیں جب کہ راجہ یہ ہے کہ دو نفخے ہوں گے واللہ عالم دیکھیے فتح الباری چھٹی جلد صفحہ نمبر چار سو چھیالیس حدیث تین ہزار چار سو آٹھ و چار ہزار آٹھ سو تیرہ پھر یعنی جن کو اللہ چاہے گا ان کو موت نہیں آئے گی جیسے جبرائیل میکائل اور اسرافیل بعض کہتے ہیں رضوان فرشتہ حملۃ العرش عرش اٹھانے والے فرشتے اور جنت و جہنم پر مقرر داروغے بحوالے فتح القدیر پھر چار نفخوں کے قائلین کے نزدیک یہ چوتھا تین کے قائلین کے نزدیک تیسرا اور دو کے قائلین کے نزدیک یہ دوسرا نفخہ ہے بہرحال اس نفخے سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے جہاں حساب کتاب ہوگا پھر اس نور سے بعض نے عدل اور بعض نے حکم مراد لیا ہے لیکن اسے حقیقی معنوں پر محمول کرنے میں کوئی چیز معنی نہیں ہے کیونکہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے بہوال تفسیر فتح القدیر پھر نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرا پیغام اپنی اپنی امتوں کو پہنچا دیا تھا یا یہ پوچھا جائے گا کہ تمہاری امتوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا اسے قبول کیا یا اس کا انکار کیا امت محمدیہ کو بطور گواہ لایا جائے گا جو اس بات کی گواہی دے گی کہ تیرے پیغمبروں نے تیرا پیغام اپنی اپنی قوم یا امت کو پہنچا دیا تھا جیسا کہ تو نے ہمیں اپنے قرآن کے ذریعے سے ان امور پر مطلع فرمایا تھا پھر یعنی کسی کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی اور کسی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی پھر یعنی اس کو کسی کا یعنی اس کو کسی کاتب حاصب اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے یہ اعمال نامے اور گواہ صرف بطور حجت اور قطع معذرت کے ہوں گے پھر زمارن ظم سے مشتق ہے پیمانہ آواز زمارن اور سے مشتق ہے بمعنی آواز ہر گروہ یا جماعت میں شور اور آوازیں ضرور ہوتی ہیں اس لیے یہ جماعت اور گروہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مطلب ہے کہ کافروں کو جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا ایک گروہ کے پیچھے ایک گروہ علاوہ انہیں مار دھکیل کر انہیں مار دھکیل کر جانوروں کے ریوڑ کی طرح ہنکایا جائے گا جیسے دوسرے مقام پر فرمایا یوم سرہ تور آیت نمبر تیرہ انہیں جہنم کی طرف سختی سے دھکیلا جائے گا پھر یعنی ان کے پیچھے ہی یا پہنچتے ہی فورن جہنم کے ساتوں دروازے کھول دیا جائیں گے یعنی ان کے پہنچتے ہی فوراً جہنم کے ساتوں دروازے کھول دیے جائیں گے تاکہ سزا میں تاخیر نہ ہو پھر یعنی جس طرح دنیا میں بحث و تکرار اور جدل و مناظرہ کرتے تھے وہاں سب کچھ آنکھوں کے سامنے آ جانے کے بعد بحث و جدال کی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی اس لیے اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا پھر یعنی ہم نے پیغمبروں کی تکزیب اور مخالفت کی اس شکاوت کی وجہ اس شکاوت کی وجہ سے جس کے ہم مستحق تھے جبکہ ہم نے حق سے گریز کر کے باطل کو اختیار کیا اس مضمون کو سورہ ملک آیت نمبر آٹھ سے دس میں زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں کہا جائے گا تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں تم ہمیشہ رہو گے چنانچہ تکبر کرنے والوں کا یہ ٹھکانہ بہت برا ہے وسی قل دین ارل او ہے قالدین اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ہوں گے وہ جنت کی طرف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 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّتِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اور وہ کہیں گے سب تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین مطب بحشت کا وارث بنا دیا ہم جنت میں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنائے چناچے عمل کرنے والوں کا یہ اجر و ثواب بہت اچھا ہے۔ وتر الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم وقضى بینہم بالحق وقیل الحمدللہ رب العالمین اور آپ فرشتوں کو عرش کے ارد گرد حلقے بنائے دیکھیں گے جبکہ وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصبیح بیان کر رہے ہوں گے اور ان لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اہل ایمان و تقوی بھی اہل ایمان و تقبہ بھی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جائے جائیں گے پہلے مقربین پھر ابرار اس طرح درجہ بدرجہ ہر گروہ ہر مرتبہ ہر گروہ ہم مرتبہ لوگوں پر مشتمل ہوگا مثلاً انبیاء انبیاء کے ساتھ صدیقین اور شہداء اپنے ہم جنسوں کے ساتھ علماء اپنے اقران کے ساتھ یعنی ہر صنف اپنے ہی صنف یا اس کی مثل کے ساتھ ہوگی بوالے تفسیر ابن کثیر پھر حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک ریان ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو ستاون اور صحیح مسلم حدیث نمبر گیارہ سو باون اسی طرح دوسرے دروازوں کے بھی نام ہوں گے جیسے باب الصولی باب الصول باب الجہاد وغیرہ بھوالے صحیح البخاری حدیث نمبر اٹھارہ سو ستانوے اور صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ستائیس ہر دروازے کی چوڑائی چالیس سال کی مسافت کے برابر ہوگی اس کے باوجود یہ بہرے ہوئے ہوں گے اس کے باوجود یہ بھرے ہوئے ہوں گے بھوالے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے خٹ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے بہانے صحیح مسلم حدیث نمبر 196 جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چہرے چودھویں رات کی چاند رات کے چاند کی طرح اور دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکنے والے ستاروں میں سے روشن ترین ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے جنت میں وہ بول و براز اور تھوک بلغم سے پاک ہوں گے ان کی کنگھیاں سونے کی اور پسینہ کستوری ہوگا ان کی انگیٹھیوں میں خوشبودار لکڑی ہوگی ان کی بیویاں العین ہوں گی ان کا قد آدم کی طرح ساٹھ ہاتھ ہوگا بوالے صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو ستائیس صحیح بخاری ہی کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کو دو بیویاں ملیں گی ان کے حسن و جمال کا یہ حال ہوگا کہ ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو اور یہ دو بیویاں دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گی اور سورہ نہل آیت نمبر ستاون کے تحت ان کے علاوہ بھی بیویاں ہوں گی بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو و فتح الباری چھٹی جلد صفہ نمبر تین سو بانوے حدیث تین سو پھر قضاء الہی کے بعد جب اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر و شرک جہنم میں چلے جائیں گے آیت میں اس کے بعد کا نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے ارشے الہی کو گھیرے ہوئے تسبیح و تحمید میں مصروف ہوں گے پھر یہاں حمد کی نسبت کسی ایک مخلوق کی طرف نہیں کی گئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز ناطق و غیر ناطق کی زبان پر ہمت الٰہی کے ترانے ہوں گے زمینِ کرام یہاں ختم ہوتی ہے سرہ زمر اور آغاز ہوتا ہے سرہ مومن مطلب غافر کا تو سرہ مومن ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں پچاسی رکوع ہے نو تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے حروف مقطعات جن کی معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں تنزیل من اللہ العزیز العلیم اس کتاب کا نظول اللہ کی طرف سے ہے جو نہایت غالب خوب جاننے والا ہے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے سخت سزا دینے والا بڑا فضل والا ہے اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ اللہ کی آیات میں صرف کافر لوگ ہی جھگڑا کرتے ہیں لہٰذا آپ کو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم اس سے پہلے قوم نوح نے اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا کہ اسے گرفتار کر لیں اور انہوں نے ناحق حق جھگڑا کیا تاکہ اس باطل کے ذریعے سے حق کو پھسلا دیں پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھ لو میری سزا کیسے تھی اور اسی طرح ان لوگوں پر آپ کے رب کا فیصلہ ثابت ہو گیا جنہوں نے کفر کیا کہ بلا شبہ یہ دو ہیں اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف اس صورت کو صورت الغافر اور صورت الطول بھی کہتے ہیں پھک یا تنزیل منزلون کے معنی میں ہے یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں پھر جو غالب ہے اس کی قوت اور غلبے کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا علیم ہے اس سے کوئی ذرا تک پوشیدہ نہیں اس سے کوئی ذرہ تک پوشیدہ نہیں چاہے وہ کتنے بھی کثیف پردوں میں چھپا ہو پھر گزشتہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور مستقبل میں ہونے والی کوتاہیوں پر توبہ قبول کرنے والا ہے یا اپنے دوستوں کے لیے غافر ہے اور کافر و مشرک اگر توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے پھر ان کے لیے جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیں اور تمرد و تخیان کا رستہ اختیار کریں یہ اللہ کے اس قول کی طرح ہی ہے سر حجر آیت نمبر انچاس اور پچاس میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں غفور و رحیم ہوں اور میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے قرآن کریم میں اکثر جگہ یہ دونوں وصف ساتھ ساتھ بیان کیے گئے ہیں تاکہ انسان خوف اور رجا کے درمیان رہے کیونکہ محض خوف ہی خوف انسان کو رحمت و مغفرت الٰی سے مایوس کر سکتا ہے اور نری امیدگی گناہوں پر دلیر کر دیتی ہے پھر عقولی کے معنی فراخی اور تونگری کے ہیں یعنی وہی فراخی اور تونگری عطا کرنے والا ہے بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں انعام اور تفضل یعنی اپنے بندوں پر انعام اور فضل کرنے والا ہے پھر اس جھگڑے سے مراد ناجائز اور باطل جھگڑا جدال ہے جس کا مذداق حق کی تکذیب اور اس کی تردید و تغلیز ہے ورنہ جس جدال مطلب بحث و مناظرے کا مقصد اضاح حق ابتالۂ باطل اور منکرین و معترضین کے شبہات کا اضالہ ہو وہ مضموم نہیں نہایت محمود و مستحسن ہے بلکہ اہل علم کو تو اس کی تائید کی گئی ہے سر عالمران آیت نمبر ایک سو ستاسی تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرنا اسے چھپانا نہیں بلکہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے دلائل و براہین کو چھپانا اتنا سخت جرم ہے کہ اس پر کائنات کی ہر چیز لانت کرتی ہے بہار سور بکرا آیتمر ایک سو انسٹھ. پھر یعنی یہ کافر و مشرق جو تجارت کرتے ہیں اس کے لیے مختلف شہروں میں آتے جاتے اور کثیر منافع حاصل کرتے ہیں یہ اپنے کفر کی وجہ سے جلد ہی مواخذ الہی میں آ جائیں گے یہ مہلت ضرور دے جا رہی ہے لیکن انہیں محمل نہیں چھوڑا جائے گا تاکہ اسے قید یا قتل کر دیں یا سزا دیں پھر یعنی اپنے رسولوں سے انہوں نے جھگڑا کیا جس سے مقصود حق بات میں کیڑے نکالنا اور اسے کمزور کرنا تھا پھر چنانچہ میں نے ان حامیانے باطل کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا پس تم دیکھ لو پس تم دیکھ لو ان کے حق میں میرا عذاب کس طرح آیا اور کیسے انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا یا یعنی انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا پھر مقصد اس سے اس بات کا اظہار ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں پر تیرے رب کا عذاب ثابت ہوا اور وہ تباہ کر دی گئیں اگر یہ اہل مکہ بھی تیری تکذیب اور مخالفت سے باز نہ آئے اور جدال بالباطل کو ترک نہ کیا تو یہ بھی اسی طرح عذاب الہی کی گرفت میں آ جائیں گے پھر کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہوگا وصل اللہ نبینا محمد